والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد يسلح من زكاها فقد خاب من دستاها سيدك الله عزيزي لمبی سرخ لیگری وخلی تمین لی تاریخی آپ یہ خالی جگہ پر کر کے بیٹھے بعد باتھ میں آنے والوں کو جگہ نظر آتی ہے پھر وہ آپ کے اوپر سے گزرتے ہیں پھر گناگار بھی ہوتے ہیں ساتھ بھی گناگار ہوتے ہیں ایسی سی اگر تنگ کرتا ہے تو بند کر دیں اس کو جب ضرورت ہوگی تو چلا لیں سردی کی وجہ سے دائیں بہن نہ بیٹھے ہمارا تقریباً پچھلا ایک مہینہ ہو گیا ہے جس میں قطبے کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے تقریباً وہ جمعہ کے علاوہ بھی جہاں کہیں میرا کوئی پروگرام ہوا ہے یا درس ہوا ہے وہاں پہ یہی بات زیر بحث ہے کہ اتنی اہم چیز جس کا تقاضہ رب العزت نے اتنی بار کیا ہے اور وہ بھی فعل امر میں حکم دیا ہے اور اس سے ہماری اتنی بے اطینائی اس کی وجہ کیا ہے اس میں میں نے دو چار باتیں یہ ذکر کی تھی کہ ایک تو ہمارا وہ جو تصور ہے متقی کے بارے میں وہ بہت مشق شدہ ہے وہ ہم نے ہندوازم سے لیا ہے یا کرسچنیٹی سے لیا ہے کہ جس راہب دنیا سے بھاگ جاتا ہے اس طرح کی متقی کوئی چیز ہوتی ہے یا جس طرح سادھو جو ہے وہ دھونی رمایت بیٹھا رہتا ہے جنگلات میں اور اس کا کوئی کھانے پینے پہننے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو مل گیا سو کھا لیا اس قسم کی کوئی چیز متقی ہوتا ہے لہذا ہم چونکہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے لہذا ہم کسی نہ کسی متقی کو چوم کر چاٹ کر یا اسی سے کام چلوا لیتے ہیں کچھ دیر دلا کر ہم خود بننے کی کوشش نہیں کرتے ایک تو یہ تصور جو اسلامی تصور نہیں ہے متقی کا یا تقوی کا دوسری پھر اور بھی چیزیں اس میں یہ بھی ہے کہ ہم کبھی اس غور نہیں کرتے قرآن حکیم پہ وہ ہم سے کیا چیز طلب کرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اب یہ اوروں کے لیے یہ کافروں کے کافروں آیا ہے کہ وہ سنے اور مسلمان ہوں ہم تو صرف نیکیاں بنانے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں کہ ایک ہی دس ملتی ہیں باقی یہ کہ اب یہ آیا کافروں کے لیے تھا ٹھیک ہے نا جی اور ہم چونکہ مسلمان لا جا یہ ہم سے ڈسکس نہیں کرتا ہم سے بات نہیں کرتا جیسے کوئی کسی جماعت میں جب شریک ہو جائے شامل ہو جائے اور اس جماعت کو ہفتہ وار تنظیمی درس ہوتا ہو تو عام طور پر جو اس کے ارکان ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے کیوں یہ درس تو ہوتا ہے بندے پھنسانے کے لیے وہ ہم تو آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں راجا ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے جی یہ تو جی کہ لوگ اس سے انسپائر ہوں لوگوں کا جذبہ پڑے ہماری تنظیم میں شریک ہوں ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں اور ہم تو پہلے سے ہی پھنسے ہوئے راجا ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں پہلے ہی پھنسے ہوئے لہٰذا قرآن حکیم سمجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں حالانکہ قرآن حکیم کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کیوں ہے انشاءاللہ اس سے گفتگو ہوگی رب العزت نے جو بھی چیز کائنات میں پیدا کی ہے اس کے ساتھ تکوا ضرور رکھا ہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے تکوا کائنات کی روح ہے ہر چیز میں تقوی ہے لیکن ایک اس کا تقوی اپنا الگ ہے سورج کا اپنا تقوی ہے یعنی اللہ نے اس کی حدود متعین کر دیے ان حدود کو وہ پھلانگتا نہیں ہے یہ اس کا تقوی ہے تجریل مستقر اللہ ذال تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور مہاراج الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا نہما بر يَبْغِيَانِ لا کھارا اور میٹھا پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہے ان کے درمیان ایک برزخ ہے ایک آڑ ہے وہ کھارا ادھر نہیں آتا میٹھا ادھر نہیں جاتا اس لیے آپ کو پینے کو میٹھا پانی مل جاتا ہے ورنہ زمین کے اندر جتنا کھارا پانی ہے اگر وہ میٹھے پانی کے اندر مکس ہو جائے تو آپ کو پیور کھارا نہ صحیح لیکن پیور میٹھا بھی نہ ملے آپ تو زمین کے اندر بھی یہ چلتے ہیں تو بالکل چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو وہ آپ دس گز ادھر زمین جو ہے اس کو بور کریں تو کھارا پانی نکلے گا اور دس گز ادھر دوسرے کے گھر میں میٹھا پانی ہوتا ہے یہ ان کا تقوی ہے کہ اپنی حدود کو پلانگتے نہیں ہیں اسی طرح والدر نہ ہو مناظر ہفتہ آدھا کل اور چاند کی اپنی منزلیں مقرر ہیں یہ اس کا تقوی ہے کبھی نہیں ہوتا کہ اسلامی مہینہ کا تیس دنوں کا ہو جائے یا ستائیس دنوں کا ہو جائے کہ سردی تھی سورج ہے وہ دیر چاند جو ہے وہ لیٹ ہو گئے اس کا تقوہ ہے کہ سردی ہو گرمی ہو وہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے اپنی نماز پڑھتا ہے وہ ان دن شہین شبد ہو کہ ہمدہی والا کے لا تخونا وہ سردی گرمی میں اپنی نماز پڑھتا ہے اپنے وقت پر آتا ہے لشم سے لہا تے کل کما والا لو صاحب کو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دن تو آ گیا مگر باہر بیٹھا ہوا ہے رات جائے تو میں اندر گھسوں نہیں وہ آتا اس وقت جب رات نکل جاتی ہے وہ دن رات کو نہیں پکڑ سکتا رات دن کو نہیں پکڑ سکتا چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اس لیے کہ وہ اپنے اپنے سٹیشن پر ہوتے ہیں اسی طرح اب ان کا جو تقوا ہے وہ جبری تکوا ہے انہیں آپشن کوئی نہیں دیا گیا ان کے لیے ازر کوئی نہیں ہے ان کی لگام کسی کے ہاتھ میں ہے. اور وہ نے وقت پر لے آتا ہے وقت پر لے جاتا ہے پھر حیوانات کے اندر تقویٰ ہے ان کا تقویٰ بھی جبری تقویٰ ہے ان کے لیے آپشن کوئی نہیں مثلا گدا کتنا غبی جانور ہے کسی کی حمات کی مثال دینی ہو تو گدے سے دیتے ہیں لیکن اپنی ذات میں وہ بھی اتنا متقی ہے اللہ کی حدود کے بارے میں جو اللہ نے اس کے لیے جبری طور پر متعین کر دی ہیں اتنا متقی ہے کہ آپ اس کو دس کلو گوشت دے کر اس کے پاس ڈھیری لگا کر ایک کمرے میں بند کر دیں گاس کوئی نہ ڈالیں وہ مر جائے گا مگر گوشت نہیں کھائے گا کیوں جبری طور پر جبلی طور پر اللہ نے گوشت اس پر حرام کیا ہوا وہ مر جاتا ہے گوشت نہیں کھاتا اسی طرح شیر ہے آپ گاس کے دس بنڈل ڈال کر اسے پنجرے میں بند کر دیں گے مر جائے گا لیکن گاس نہیں کھائے گا اس پر حرام ہے جبلی طور پر گھاس اپنی جبلت کا وہ متفی ہے انسان اسے جبیلی طور پر متفق اس کا تکوا جو ہے جبیلی طور پر نہیں رکھا گیا جس طرح گدا گوشت نہیں کھاتا اور شیر گھاس نہیں کھاتا اسی طرح اگر اللہ چاہتا تو جبیلی طور پر ہم شراب نہ پیتے لیکن اس نے ہم تو انسان ہے ہمارے پاس شعور نام کی ایک چیز ہے لہذا ہمیں اس نے انا ہدائی نام سبھی اما شاہ کے اما کپور ہمارے سامنے دو رستے وہ ہدئی نام ہم نے اسے دونوں رستے صاف صاف صوفہ دکھا دیے یہ جنت کا رستہ ہے یہ جہنم کا رستہ ہے یہ فرمامرداری کا رستہ ہے یہ نافرمانی کا رستہ ہے ہمارا تقوا ہماری ذات کے اندر رکھ دیا گیا ہے ہم چاہیں تو استعمال کریں چاہیں تو استعمال نہ کریں قیامت کے دن کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ چینل میرے اندر نہیں تھا اللہ نے رکھ دیا ہے ہماری غلطی ہم اسے استعمال نہ کریں اسی طرح فجور بھی رکھ دیا ہے صرف نبی کی ذات اس سے مستثنا ہوتی ہے باقی ہر شخص کے اندر فجور ہے وہ اسے بجایا جاتا ہے اس پر قابو رکھے بیٹھا ہے اسی کا اسے انعام ملے گا اب یہ سورہ و شمس جو ہے وشمس وضا و القما را ط ان سب چیزوں کا ذکر کرتے کرتے کہ یہ متقی ہیں یہ اللہ کی حدود کا خیال رکھے ہوئے ہیں رات آتی ہے تو یہ رات کی نماز ہے کسی نے بھیجا اسے اور دن آتا ہے تو یہ بھی کسی کے وقت بتائے وہ وقت پر آتا ہے بتائے ہوئے وقت پر اسٹیشن چھوڑ دیتا ہے نکل جاتا ہے آگے تاکہ رات آ جائے کولحائے تم جال اللہ علیہ سر مدن نیلا يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ علاح غَيْرُ اللَّهِ یاتی کنبے ان سے کہو اگر اللہ قیامت تک چلیے رات کو کھڑا کر دے کون اور جو لائے گا تمہارے لیے یہ دن روشنی لائے گا من قیامت اللہ دن کو کھڑا کر دے سورج نصف نہ پر رہے کون ہے جو لے کے آئے گا رات کو تا تم اس میں سکون حاصل سکون کی نیند رات کی نیند ہوتی ہے دن کی نیند تو میری سستی ہوتی ہے جتنا زیادہ سوئیں گے اتنے زیادہ سست ہوں گے سر کو درد ہے آنکھیں دکھ رہی ہیں بھوک مر گئی ہے جن کی نائٹ ہوتی ہے ان سے پوچھیں جو دن کو سوتے ہیں مردا خراب ہے جی ڈاکٹر صاحب یہ ہو گیا جی یہ ہو گیا جی وہ ساری وجہ یہ ہوتی ہے تو اللہ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اپنی ذات اپنی حدود کے اندر رہ رہی ہیں سمندر ہے اللہ کہتا ہے اگر میں جس طرح تم نا فرمانی کر جاتے ہو میری حدود توڑ دیتے ہو اگر میں اس کو بھی چھوڑ دوں کبھی سمندر کنارے کھڑے ہو کر دیکھیں وہ کس طرح جوش سے آتا ہے اور کوئی ہستی اس کی لگام پھینک لیتی ہے نہیں اور آپ گلو پر دیکھیں تو پانی آپ کے سر کے اوپر ہے کیوں نہیں گرتا آپ کا آپ دیکھیں وہ علاقے ہیں کہ سمندر اوپر ہے اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے اور پانی آتا نہیں وہاں سیلاب نہیں آتا کسی نے اس کو کھینچا ہوا تو لبر ناتا اگر میں اس کی بھی لگامیں چھوڑ دوں اسے بھی اپشن دے دوں میں تو یہ تو تمہیں رگڑ کر رکھ سکتا تمہارا ستیہ پاس کرتے لیکن یہ سب میری حدود کا پاس کرتے ہیں خیال کرتے ہیں ان کو توڑتے نہیں لہذا کائنات کا نظام چل رہا ہے اگر تم بھی میری حدود کو اسی طرح مانو تو تمہارا معاشرتی نظام بھی اسی طرح چلے کوئی چور نہ ہو کوئی ڈاکو نہ ہو کوئی بھوکا نہ ہو کوئی ننگا نہ ہوا وہاں نفس ہوا ماسا اور نفس اور جس نے اس کو بیلنس کیا ہے اس کی قسم یہ دونوں چیزیں یہ بیلنس کیا ہے. دونوں چیزیں رکھی ہیں فجور بھی ہے تقوی بھی ہے فلحا ما فجورہ اور اس نے اسے اس کا فجور بھی عطا کر دیا اور اس کا تکوا بھی عطا کر دیا اگر اس نے جذبات رکھے نہیں تو ان کی بریک بھی عطا کی اور گاڑی جتنی زیادہ تیز تیز چلنے والی ہو اس کے بریک اتنے زیادہ مینٹین رہنے چاہیے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے تو اللہ نے اگر فجور رکھا ہے تو بریک بھی رکھی ہے اگر کوئی عقل مند آدمی اب نہیں استعمال کرتا اسے تو یہ اس کی غلطی ہے اسے اس کو بھگتنا ہوگا اب یہ فجور اور یہ تقوی کیا ہے پرانے حکیم اسے بالکل دو متضاد الفاظ میں آمنے سامنے لایا ہے تاکہ بات کو سمجھا جا سکے تو اور اصل اشیاء چیزیں ہمیشہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ٹھنڈے کو ناپا جاتا ہے گرمی سے لمبے کو چھوٹے سے دن کو رات سے سیاہ کو سفید سے یہ فجور کیا ہے تکوا کیا ہے تو ایک جگہ تو فرمایا ہم نہ جالمتقین عقل کیا قیامت کے کی دن ہم متقین اور فجار کا انجام ایک سا کریں گے اب یہ بالکل دو متضاد ہیں متقین اور فاجر متقین جمع متقی کی اور فجار جمع فاجر کے اب نالم متقین کل فجار سورج میں اس کا ذکر پھر آگے چل کے ایک جگہ فرمایا بلکہ سورہ معائدہ میں تاون آلل بر تکوا ولا ونو آلل اس میں در و تکوا در اور تکوا اور اسم ول اردوان در کے دل مقابل آ گئی ترتیب کے ساتھ اسم در نیکی اسم گناہ اور تکوا اردوان والا تاوانو اعلی ودوان اردوان چڑھائی کرنا زیادتی کرنا تعدی کرنا تو متقی چڑ کرنے سے رک جانا ادوان چڑھائی کر دینا یہ ہیں دو اصطلاحات اب جن پر پرانے حکیم نازل ہوا کیونکہ وہ ان اصطلاحات سے اچھی طرح واقف تھے کسی نے سوال نہیں کیا وہ بات کو سمجھتے تھے روزے کے بارے میں بھی انہیں پتا تھا روزہ کس کو کہتے وہ اپنے گھوڑوں کو ٹریننگ کے لیے روزے رکھوایا کرتے تھے بالکل ہوا کے مخالف لوگ اسے دوڑایا کرتے تھے سورج کے مخالف لوگ اسے دوڑایا کرتے تھے بھوکھا پیاسا رکھتے تھے اسے تاکہ کل اگر کہیں مقابلہ کرنا پڑ جائے کہیں چڑھائی کرنی پڑ جائے اور اس دن ہوا ہمارے موافق نہ ہو تو بھی ہمارا گھوڑا پیٹھ نہ دکھائے الفرس حسین اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی یہ روزہ دار گھوڑا ہے بھائی ٹریننگ شدہ ہے فرمایا کوتبہ علیکم السیام ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیا ہم تمہیں ٹرین کرنا چاہتے ہیں حالات نہ وہ آپ ہیں تمہارا گھوڑا بے قابو ہو رہا ہے لیکن اس کی لغام چھوڑنی نہیں ہے ہم بس تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں ہم تمہیں اس کے لیے ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقی اور فاجر یہ دونوں اس ان کے یہاں استعمال ہوتی تھی اب ان کے یہاں فرس و تقی وہ گھوڑا ہوتا تھا جس کے اندر جھجک ہوتی تھی اور وہ نامعلوم خوف سے جھجک جھجک کے قدم اٹھاتا تھا ذرا سی جھاڑی دیکھی پھر ٹھٹک کے گیا پھر اندر سے کوئی کپڑا ہلا پھر وہ روک گیا یہ ہوتا تھا فارس التقیق یہ گھوڑا نامعلوم خوف سے ڈرتا رہتا ہے بے دھڑک بے جھجک قدم نہیں بڑھاتا یہ ہو گیا فارس التق اب فارس الفجر فاجر گھوڑا وہ ہوتا تھا جس کی لگام اس کے آقا کے ہاتھ میں نہ رہے اور جس طرف اس کا جی چاہے وہ منہ ٹھا کے دور تک ہے بے لگام گھوڑا سرکش گھوڑا جو اپنے آقا کے قابو میں نہ رہے وہ تھا فرس الفجر یہ دونوں استحاد ان کے یہاں لہذا وہیں سے فرد الفجر اور فرد التقیبن متقی آدمی وہ جو ڈر ڈر کر قدم رکھے پوچھ پوچھ کر قدم رکھے اندےکھے جن سے دی ڈے ججمنٹ اسے ڈرتا پھرے کہیں یہ قدم کسی کارن غلط میں نہ جا ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والا ڈر ڈر کر قدم بڑھانے والا یہ متقی اور فرد الفاجر وہ ہے جسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی جو میں کر رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے صرف یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ دو اصطلاحات ہو اب میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں بڑا مسق شدہ چونکہ متقی کے بارے میں ایک تصور ہے لازا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم متقی نہ بنیں ہم جاتے ہیں درباروں پر مانگنے کے لیے جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں بھی نہیں جیسا بنا دے تو بتاؤ بچے مانگتے ہیں دولت مانگتے ہیں نوکریاں مانگتے ہیں سب کچھ مانگتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں مانگا کہ اللہ ہمیں بھی نہیں جیسا کر دے کبھی یہ بھی کسی نے دعا مانگی ہے؟ کہ اللہ مجھے بھی نظام الدین اور علیاء کی طرح بنا دے میں بھی اسی طرح دین کی خدمت کروں جوہد کروں اس کے لیے نکلوں میں نہیں اس لیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لوگ ہیں ہم جا کے چندہ دے دیتے ہیں اور اپنا کام کروا لیتے ہیں ہمیں خود بننے کی کیا ضرورت ہے یہ متقی بھی ہم نے کوئی پروفیشن سمجھ لیا دوسری وجہ یہ ہم نے یہ سمجھی کہ جو متقی ہوتا ہے اسے مال اولاد گھر بار اچھا کپڑا اس, ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جب یہ خاصے مر جائے تو آدمی متقی ہوتا ہے بہت سے لوگ متقی ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گناہگار متقی نہیں سمجھتے گناہگار سمجھتے کیونکہ وہ اس تصور کے مطابق متقی نہیں ہے متقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کلر بلائنڈ ہو جاتا ہے اسے گوری جنانی گوری نظر نہیں آتی یا اسے زکام رہتا ہے اسے خوشبو نہیں آتی کوئی عورت پاس سے لگا کے گزر جائے تو یا اسے مار سے محبت نہیں رہتی بلکہ یہ سارے چیزیں اس کے اندر فاجر کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں صرف اس کے پاس بریک ہوتی ہے کنٹرول ہوتا ہے بھئی آپ رمضان کے متقی ہوتے ہیں سارے کھانے پینے کی خواہش مر جاتی ہے سیکسل ایپیٹائٹس روزہ جب آپ نے رکھا ہوتا ہے متقی ہوتے ہیں تو مر جاتی ہے کہ زیادہ ہو جاتی ہے آپ رمضان میں متقی ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کے حدود کا خیال کرتے ہیں پوچھ پوچھ کر چلتے ہیں یہ ہوگا روزہ تو نہیں گیا یہ ہوگا روزہ تم جس وقت آپ متھی ہوتے ہیں اس وقت وہ آپ امیجن کریں آپ کو بھوک نہیں رہتی زور کے بعد سے آپ تیاری شروع کر دیتے ہیں کھانے کی پچاس رنگوں کے کھانے اکٹھے کرتے ہیں آپ کہاں سے دور دور سے گاڑیوں سے لوگ سموسے لینے آتے ہیں متقی بھوکا جو ہے وہ اس کی بھوک مرتی نہیں بریک ہوتا اس کے پاس پیاس نہیں لگتی آپ کو لگتی ہے لیکن بریک آپ کے ہاتھ میں آپ پیتے نہیں سیکچل ایپیٹائس ہے لیکن بریک ہے آپ کے پاس بلکہ زیادہ ہوتی ہے ہنگامی اسی طرح جو متقی ہوتا ہے نا باقی گیارہ مہینوں کا متقی بھی اس کے اندر یہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہوتی ہیں نہ زیادہ شادیاں یہی کرتا ہے وہ اس کا مثبت استعمال کرتا ہے منص استعمال نہیں کرتا اور اسی لیے شادیوں کی اجازت بھی دی گئی ہے تو آپ نات مہینے کو آپ باقی گیارہ مہینوں کے ساتھ آپ ضرب دے لیں کہ جو حالت آپ کی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے یا آپ حج کے جب متقی ہوتے ہیں بیوی آپ پر حرام ہوتی ہے اس وقت آپ کی وہ چیز مر چکی ہوتی ہے حالانکہ آپ اللہ کی حدود کا پاس کر رہے ہوتے ہیں سطح متقی ہوتے ہیں آپ کے اندر بھوک نہیں ہوتی جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ انسان کی فطرت ہے جس چیز سے منع کیا جائے یہ اس چیز کی طرف زیادہ دوڑتا ہے یہ اس کی فطرت ہے یہ جبلت ہے اس کی ایک چھوٹا بچہ جو حرام حلال کو نہیں جانتا ہے ڈیڑھ دو سال کا بچہ وہ بھی اسی چیز کی طرف دورہ کر جو چیز آپ اسے چھین کے ایک طرف رکھیں گے جس پر آپ منع کریں آپ ماسک کی ڈبیا سے لے کر دیکھیں نہیں لے گا اس کے خاطر رہ جاتا ہے آپ, آپ دو ہزار درمیان چیز اس کے سامنے رکھ لیں وہ نہیں لے گا وہ کہے گا جو چینی ہے وہ دونوں یہ فکرت انسان ہے پابندی یہی پاکستان سینٹر ہے کوئی بھی اندر نہیں جاتا اس وقت دیکھیں اسی پہ پانچ روپئے ٹکٹ لگ جائے گا تو دنیا ایک دوسرے کے مکے مار کے اندر جائے گی لڑائی ہوگی بڑی بڑی ففارشیں آئیں گے ہم نے سینٹر میں جانا کیا کھول جاتا ہے سینٹر میں بڑے والی دکانیں اندر کلی آتی ہیں نا اور کیا ہے کہ نئی چیز آسان سے کرتی ہے لیکن دوسرے پابندی لگ گئی ہے اگر مسجدوں کو بھی پابندی ہوتی نا تو آپ دیکھتے یہاں بھی کھڑکی توڑ رفتے ہوتے دنیا اسی طرح ٹوٹ پڑتی یہ انسان کی فطرت ہے متقی جو اپنے نفس پر اللہ کی پابندیاں لاگو کر لیتا ہے شیطان اس پر زیادہ محنت کرتا ہے فائدہ تو ہوتا ہی اس کا مرید ہے متقی جو ہے اس پر زیادہ زور ہوتا ہے شیطان کا اسے زیادہ بنا فرا کر دکھاتا ہے وہ تاکہ اللہ کو حدود سے بتا لیکن یہ کہ اس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے اس کی بریکیں کام کر رہی ہوتی ہیں بریک شوز ٹھیک ہوتے ہیں ان میں ایئر پاکٹس نہیں بنے ہوتے کوئی موئسچر نہیں ہوتا بریک لگ جاتی ہے اسے بھی خوبصورت عورت خوبصورت نظر آتی ہے اور اس کی بھی تبدیلی دوبارہ بولنے کا تقاضا کرتی ہے لیکن اس کا سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے بٹن دبتا ہے تقوی کا آئی لڈ اس کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس پر اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو کہ اس کا انعام اتنا بڑا رکھا ہے اللہ نے آضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو کسی معت کو دیکھ کر اپنی نظریں ہٹا لے اللہ عبادت کا ذوق فرما دیتے ہیں. عبادت کا مزہ ہم تو کام کرتے ہیں ڈیوٹی کے لیے جہنم سے بچ جائیں گرج نہ پڑے وہ عبادت مزے کے لیے کرتا اسے مزہ آتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہونا اور دوسری یہ چیز کہ اپنے ایمان کی ہلاکت کو اپنے دل میں محسوس کرتا اور کبھی آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے وہ اس کے لیے قبرص جانے کی ضرورت نہیں مسجد سے نکلیں تو ہو جائے گا ہٹا کے مگر آپ ذرا دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ میرے دل میں کچھ چیز ہے جس نے میری نظر ہٹائی ہے ایمان آپ کو محسوس ہوگا اپنا دل بھرا ہوا محسوس ہوگا تو آج یہ کرنا تھا کہ یہ سارے چیزیں متقی کے اندر ہوتی ہیں اور اس متقی کو معاشرے میں رہنا بھی ہوتا ہے تقوی کی جو سڑک ہے تقوی کی جو روڈ ہے یہ غاروں میں اور جنگلوں میں نہیں جاتی جیسی معاشرے کے اندر گھومتی ہے معاشرے میں رہتا ہے تو تقوی کی ضرورت ہے نا بھائی چلتی گاڑی کو بریک کی ضرورت ہے نا کھڑی ہوئی گاڑی کو تو بریک کی ضرورت ہی کوئی نہیں اگر یہ جنگل میں بیٹھا تو پھر تقوی کی ضرورت ہی کیا ہے اگر یہ جنگل کا مشین ہے نہ عورت دیکھے نہ نظر ہٹانے کی محنت کرنی پڑے تقوی کی کیا ضرورت ہے نہ سونے کے وہ سیٹ دیکھے مارکیٹ میں لٹکے ہوئے نہ بیوی مجبور کرے حرام کی کمائی سے خریدنے کے لیے نہ اسے انکار کرنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہو وہ تو بیٹھے جنگل میں بیوی ہوگی بھی تو زیادہ زیادہ گڑیاں کھانے کی فرمائش کرے گی توڑ دے گا تقوی کی ضرورت ہی تبھی ہے جب اس نے معاشرے میں رہنا ہے تقوی فرض اب تکوا اللہ سے ڈرو تقوی حاصل کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے لالا قوم تک تک تمہیں تکوا حاصل ہو جائے جو تمہارے پاس ہونا چاہیے اور اس کے لیے معاشرے میں رہنا فر لگا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سب کے بعد کبھی بھی دار میں گئے ایک دن بھی نہیں گئے معاشرے میں رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنے چلے کاٹے کسی جنگل میں اور رضا کا سرٹیفکیٹ لیا اسی معاشرے میں دوڑتے کام کرتے تجارت کرتے لڑتے لیے نا رضا کے سرٹیفکیٹ اب بکر صرف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنے سال ایک کام پر کسی جنگل میں کھڑے رہ کے رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا بھائی اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناگار سمجھتے ہوئے ولہ جی نہ آتا ہوں ان ملا رد راجو متقیب خوف نہیں ہوتا وہ تقی خوف زدہ ہوتا ہے ڈرتا رہتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ تکوا جو کوئی گرین کارڈ قسم کی چیز آپ میں آ تو کہا چلو بھائی کام ہو گیا نہیں تکوے کی پہچان یہی ہے کہ وہ خوف زدہ رہتا ہے پتہ نہیں اب اگلا معاملہ کیا ہوگا پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اللہ سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے اللہ سے توفیق مانگتا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آتے نفسی تکواہا و ذکی ہے انت خیر و منظکا انت ولی و اللہ میرے نفس کو تکوا دے دے میرے نفس کو یہ بہت اباد اور اس کا مینٹینس کر دخلا من زکاہ و کدخواب من دسا جو اس تقوے کو چمکاتا رہا مینٹیننس کرتا رہا تیل دیتا رہا ڈبلو ڈی فورٹی ماتا رہا قرآن کی آیات کی نوافل کی فرائض کی وہ کامیاب ہو گیا وقع خار امن دسا جس نے اسے سکرائب بنا کر رکھ دیا وہ ناکام ہو گیا اللہ مارت نفسی تکوا تو وہ اللہ سے مانگ مانگ کے چلتا ہے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے اب انسان کے اندر اگر یہ چیز مر جائے نہ مال کی محبت ہو نہ اولاد کی محبت ہو نہ جنسی بھوک ہو نہ دوسری بھوک ہو نہ اچھا مکان ہونے کی کوئی اس کے اندر خواہش ہو تو پھر ثواب اس, اس کو کس چیز کا ملے اندھے کو یہ کہا جائے کہ نہ میڈم کو نہیں دیکھنا تمہیں ثواب ہوگا بھائی اسے کس چیز کا ثواب ہوگا وہ تو دیکھنے کے لیے کچھ رکھتا ہی نہیں یا مخنص کو یہ کہا جائے کہ خوبصورت عورت عورتیں نگاہیں ہٹا لو وہ نہ ہٹائے تو کیا کر لے اسے ثواب کس چیز کا ملے گا اسے گاجر مت کرنا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا سواب ملتا ہے نا اللہ سواد دیتا وہاں کامیاب ہو گئے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل سے محبت تھی نہ تو اللہ نے انعام دیا ہے نا انہاسا ماحول بلا یہ بہت بڑا امتحان تھا ایسی بات نہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جسے کوئی محبت ہوتی نہیں وہ مال کی محبت کے الگ رنگ مال دیتا ہے یہ جو زکات نکالتے ہیں اور یہ جو صدقات دیتے ہیں پانچ سو درم کا جو نوٹ ہوتا ہے انہیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور جب وہ نکالتے ہیں تو ان کا کلیج میں بھی مت بڑھ جاتی ہے یہ بھی پاکستان کا پانچ ہزار بنتا ہے اور اس سے کام ہے سواب نن تعالی میں بھی تم سے کو ممبا تو نیکی کی تم نیکی کا مزہ چک ہی نہیں سکتا نیکی کی چوٹی کو تم پہنچ نہیں سکتے جب تک وہ نہ خرچ ہو جس سے پیار کرتے ہو اور اگر پیار ہی نہ ہو مستقی کو تو سواب کس چیز کا نیکی کس چیز کا پیار ہوتا ہے بھائی یہ ساری چیزیں پیار ہوتے ہے یا خرچ کرتا ہے اگر کہ ابو عبیدہ اپنے البراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل کیا کہ محبت نہیں تھی والد اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا باپ نے تو محبت نہیں تھی بیٹے سے یہ ساری محبتیں متفقی کے اندر ہوتی ہیں بالکل ہوتی ہیں لیکن یہ محبتیں اللہ کی محبت پر غرب نہیں آتی اس کے تابع آتی ہیں جب بھی یہ ٹکراتی ہیں اس سے اللہ کی محبت سے تو کاسٹنگ ووٹ انسان کا ہوتا ہے وہ ووٹ دے دے تو یہ محبتیں جیت جاتی ہیں اللہ ہار جاتا ہے کاسٹنگ ووٹ اس کا ہے یہ دونوں محبتیں زور مار رہی ہوتی اور اگر وہ اللہ کے ہاتھ میں بات دے دو تو اللہ جیت جاتا دوسری محبتیں تابے ہو جاتی ہیں بس یہ ہے تمہارا ووٹ اللہ کے ہاتھ میں استعمال ہونا چاہیے اس لیے کہ تم اللہ کے ہو تمہارا پہلا رشتہ اللہ سے ہے تمہارا پہلا ناتا اللہ سے ہے تمہارا پہلا تعلق اللہ سے اب کوئی آدمی بادار جاتا ہے وہاں کوئی اس کا اپنی اولاد میں سے اپنا بچہ اس کا کسی چیز کا تقاضا کر دیتا ہے میں نے وہ چیز لینی ہے دو چار سو جرم کی ہے وہ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا وہ سوچ رہا ہے میں کیا کروں جن کی اولاد ہے اور وہ چیز کا مطالبہ کرے اور وہ نہ دے سکیں اس درد کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے عید والے دن اپنی اولاد کی فرمائش پوری نہیں کر سکا आदमी اس نے خودکشی کر لی اگر کوئی درد ہوا ہے اسے تو اس نے جان دے دیا نا تو وہ بھی سمجھ رہا ہے اب وہ حلال اور حرام اولاد کی محبت کا تقاضا سامنے ہے ابھی اب وہ توڑ رہا ہے کہ پیچھے سے بیوی نے دھکا دے دیا کہا لیا پھر وہ سنا ہے نہیں جہاز تو نہیں منگایا نے فلاں کے ڈیڈی یہ لے کے دیتا ہوں فلاں کے ڈیڈی نے یہ لے کے دیا ہے دو دھکے ہو گئے اولاد کی محبت کا دھکا پیچھے سے بیوی نے بھی لگا دیا دھکا اب کبھی کے اندر آلریڈی ہے کچھ چینل اندر ہے نا جس کو یہ دونوں اپروچ کر رہے ہیں وہ بیوی بی سے نشر وہاں سے ہوتا ہے آپ کے ریڈیو میں فیسلٹی ہے تو یہاں سنتے ہیں نا جن کے یہاں نہیں ہے وہ نہیں سن سکتے محبت کا چینل اندر ہو اس کو یہ اپروچ کریں آدمی امتحان میں پڑ جائے کروں یا نہ کروں پھر اس امتحان میں پاس ہو جائے تبھی جنت ملے گی پرایا بچہ اگر فرمائش کر دے تو آپ تفڑ بھی مار دے تو اجر کوئی نہیں ہے جس نے فلاں کے بچے کو نہیں لے کر دیا اسے جنت ملنی چاہیے اور فلاں کے بچے سے تو اسے محبت ہی نہیں تھی اسے اس نے نکاح کو لے کر دینا تھی. اپنا بچہ اپنی محبت یہ ہے کہ, کہ یہ ساری چیزیں دھکے دینے والی ہوتی ہیں اور کو تکوا نہ ہو آدمی آنکھوں سے اندا ہو بڑی پیاری تصویر دی ہے نیا محمد صاحب نے اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ ایک تو آدمی آنکھوں سے اندا ہو اوپر سے رستہ پھسلن سلپری وے پھسلن والا رستہ ہو تو آدمی کیسے سنبھل سکتا ہے اندھا بھی ہو رستے میں پھسلن بھی ہو اور پھر فرمایا اوپر سے دھکے دینے والے بھی ہوں اما بھی بیوی بھی بی, اولاد بھی تو اس وقت اگر اللہ ہاتھ نہ پکڑے تو کوئی سنبھل نہیں سکتا فرماتے ہیں کیوں نہ تلکن رستہ کیوں کر رہے سنالا تکے دیون والے بہت تو ہاتھ پکڑن والا اس رستے پہ ہر کو دھکا دیتا اور یہاں تک سلسلہ ہوا زمین پر نہیں گرتا آگ میں گرتا یہ دھکے دیتے ہیں فرمایا, آمنو اننا من ایمان والو تمہاری دین تمہاری اولاد مجھے دھکے دینے والے ہیں گرانے والے بڑے خدوص نیت سے دھکا دیتے ہیں تمہارا دشمن ہے فاہضرو ہوں ان سے خبردار رہو اللہ کی عطا سے تمہیں ہٹا نہ دیں تم سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کروا لیں اور اس کے لیے فرمایا میں فتہ کمبا اس سے بچنے کا ایک ہی رستہ ہے تقوی کے بریک جتنے ٹائٹ ہو سکتے ہیں اتنے ٹائٹ کر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جو تمہاری استطاعت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منیمم جو تم دے سکتے ہو وہ دے ہماری جو استطاعت ہے اس کی کسوٹی منیمم ہے کہ جتنا سوکھا ہوتے ہوئے آپ دے سکتے ہیں دو رے سکتے دو. استطاعت کا مطلب ہوتا ہے میکسیمم جتنا دے سکتے ہو وہ دو جب گلاس رکھا ہو اور آپ اسے کہیں کہ جتنی اس گلاس کی استطاعت ہے اتنا اس کو بھر دو تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنا اس کو بھر دو یہی ہوتا ہے نا کہ اتنا اس کو بھر دو کہ آپ اس میں ایک کترہ بھی نہ پڑے یہ اس گلاس کی استطاعت ہے جب اللہ کہتا ہے فتح پلا مستتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر دماغ کے اندر بدن کے اندر نفس کے اندر جتنی بھی جگہ تیروں تکوا کے بارو نہ مزید جگہ ہوگی نہ کوئی اور وہاں جگہ بنائے گا فتح اللہ مستک جتنی بھی تمہاری کیپیسٹی ہے وہ ساری اللہ کے تقوی سے بھر لو وسما ہو اور اللہ کے احکامات سنو اور ان کی تابیداری کرتے چلے جاؤ ایک اندھا آدمی ہو اپنی آنکھیں نہ ہوں کوئی آدمی سب گائڈ کر رہا ہو آپ آپ اتنا ذرا بائی طرف ہو, آب صاحب ہو, آب صاحب ہو آب صاحب جائے آپ ذرا بائی طرف ہو جائے آپ بتا تب گھوم جائیے آفر صاحب اس کی ہدایات کے مطابق گھومتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے اگر وہ کہتا بائی طرف گھوم جائیے اب جب سیدھے چلتے تو چکر ماریں گے دیوار کو ہم اندے ہیں ہم نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جنت دیکھی نہ حرام حرام اللہ کاتا ہے آپ من مومنی نے اب اس زمین اب سارے مومنوں سے کہوں آنکھیں جھکا لیں جھکاؤ نہ جھکا تو کامیاب ہوں گی اگر اس کا کم کامیاب نہ رہے اس کی عدالت کو ہم نے فالو نہ کیا تو پھر ہم اتنے نقصان دہ ہیں معاشرے کے لیے بھی اور اپنے آپ کے لیے تو جو بھی تمہاری کیپیسٹی ہے وہ اللہ کے تقوے سے بھر لو دیکھیں کہ اب کتنی اہم چیز ہے حج میں والے کو زیادہ راہ کی فکر ہوتی ہے اور زیادہ راہ حج کی ستاک میں آتی ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں زیادہ راہ اور وہاں کے اخراجات اور پیچھے باہر بچے کے اخراجات تو آپ حج پہ جائیں اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ضروری نہیں زیادہ راہ کی فکر ہوتی ہے فربایا یہ صرف حج کا سفر نہیں تم مسافر ہو تمہاری گاڑی چھیاسٹھ ہزار چھ سو میل پر آور دوڑ رہی ہے زمین سورج کے گرد چھیاسٹھ ہزار چھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے اگر یہ اپنے ٹریک پر نہ رہے ذرا سا بھی دائیں بائیں ہو جائے تو کسی نہ کسی سیارے ستارے کسی نہ کسی سے ٹکرا جائے گی تعینات کا معاملہ کھپ ہو جائے گا یہ اللہ کے بتائے ہوئے روس کی پابندی طرح سے پر چلتی رہے گی اور ہم بھی جیتے رہیں گے اور ہم بھی اسی طرح اللہ کے بتائے ہوئے روس ان کی پابندی کریں گے اس سراپے مستقل پر چلتے رہیں گے خود بھی جنت میں جائیں گے اور جو ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے ورنہ ڈرائیور بھی مرے گا سواریاں بھی مریں گی دنیا کے معاملات کی تو ہم بڑی بندی کرتے ہیں گاڑی کا جو روٹ متعین ہو جاتا ہے آپ لاکھ کوشش کریں وہ ڈرائیور دس, دس آگے دوسرا ٹرن ہے وہ نہیں لے گا کیوں جی ہمارا روٹ یہ مقرر ہے وہ قاسم کی بس کا روٹ مقرر ہے بارش ہو رہی تھی بچہ اس کا بھیگ گیا بچے کو بچہ بیمار ہو گیا لیکن ڈرائیور وہاں پچھلے ٹرن سے یہ اگلا ٹرن کتنا ہوگا بیس پچیس میٹر ہی ہوگا یہاں سے اس نے ٹرن لے کے اسے دروازے کے آگے نہیں اتارا کیوں ہمارا روٹ مقرر ہے بھائی اب قاسم کو نمونیا ہوتا ہے تو ہوتا رہے وہ تو اپنے قانون پر چلا ہے نا بھائی اللہ نے انسان کا روٹ مقرر کر دیا اور اللہ اسے روٹ پر ملے گا ان مستقل سیدھے روٹ, روٹ پر کرے تو میرے رابطہ ملاقات وہ کہ وہ سیدھی رات پر اس کا لگا ہوا وہ سیدھے روٹ پر ہے دس بھر میں بہت ام کا نظر بہت ٹان کا مگر رب سے ملاقات نہیں ہوگی انبی اعلیٰ شرارت مستقیم رب نے ایک روٹ مقرر کر دیا ہے وہ انہذا شرارتی مستقیب ستہ یہ نورا سیدھا رستہ ہے اس پر کرو وہ بڑا فراہ کا ڈانٹ سبھی دوسرے رستوں پر نہ کرنا وہ تمہیں کھنڈ پنڈ دیں گے وہ تمہیں جدا جدا کر دیں گے وہ تمہیں بازی میں ڈال دیں تو تم مسافر ہو لہذا بہترین زاد راہ خَيْرَ الزَّادِ تکوا جب کبھی جہاں کہیں کسی طرح بھی نکلا کرو گاڑی کا پیٹرول بھی چیک کرو آئل بھی چیک کرو ریڈیٹر میں پانی بھی دیکھو بریک بھی چیک کرو مگر سات تقوی بھی اپنا چیک کر لو بھائی یہ بھی ساتھ لے جانے والی چیز ہے بازار نکلو آئیڈینٹی کارڈ چیک کیا ڈالا نہیں ڈالا گاڑی کا لائسنس ڈالا نہیں ڈالا پیسے رکھے ہیں نہیں رکھے اور وہ لسٹ سودے والی رکھی ہے نہیں رکھی ساتھ تقوی بھی چیک کر لیا کرو ہے کہ کوئی نہیں بڑے خطرناک سفر پر جا رہے ہو وہاں سے جہنم بھی کما کے لا سکتے ہو کہیں حج تو نکلا ہو تو تقوی چیک کر دو ساتھ ہے کہ نہیں ریال کا وہ ڈراف بھی ہے جی وہ پاسپورٹ بھی ہے جی وہ مرور والوں کی اجازت بھی ہے جی ویزا بھی لگا ہوا ہے جی تقوی بھی ہے کہ کوئی نہیں فائن نہ کھل گیا لباس کی بات چلی تو فرمایا ہم نے لباس نازل کیا ہے یو آر سو آتے کہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ بس یہ مقصد ہے لباس کا اب وہ تم شلوار قمیض سے چھپاتے ہو یا کندورے دھوتی سے چھپاتے ہو یا سفاری سوٹ سے چھپاتے ہو مقصد ان کا چھپانا ہے زیادہ توجہ جس چیز پر گنی ہے وہ لباس تکوا تکوا نام کے لباس بھی کوئی تمہارے اوپر ہے کہ کوئی نہیں پہلے وہ تکتا پھر کپڑا اترتا ہے پہلے تکوا کا ننگی ہوتی ہے وہ جتنا مضبوط ہوتا اوپر والے کپڑے اثر انداز نہیں یو آاری سوات ہے تمہارا ریشن اپنی سطح چھپاؤ اور خوبصورت نظر آؤ ریشن اچھے لگو اس لیے اللہ نے جو ہے وہ تمہارے لیے کپڑے نازل کیے ہیں تمہارے لیے کپڑے بنائے ہیں کپڑے پیدا کیے وہ لباس تکوا تکوے کے لباس کو کبھی نہ بھولنا وہ اصل لباس وہ ہے تو فتح اللہ مست جتنی بھی تمہاری کیپیسٹی ہے وہ کہتے ہیں جی لمبے سفر پر جانا ہو تو پیٹرول کی ٹینکی بھر لیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ریاض سے ٹینکی فل کروا لیں کیوں آگے جی وہ تین چار سو کلو پیٹرول پمپ کوئی نہیں جب مشورہ دیتا ہے کوئی کسی کو لمبے سفر کا تو کہتا ہے اگر اس کو کچھ جرما ہوا ہوا ہو تو کہتا ہے سرکار فلاں رستے پر پٹرول پمپ کوئی نہیں ہے لہذا آپ فلاں جگہ سے ٹینکی فل کروا لیں آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تمہیں وہ سفر درپیش ہے جس کا انجام یا تو آگ ہے یا جنت ہے اور وہ جو آباد تھا لہذا ٹینکی فل کروا لیں نا تکوی فستا کلا ہوا مستتا تم بس میں ہو وہ اکیل ہو وہ انتوں بچوں کے مستقبل کی تمہیں فکر ہے خرچ کرو کچھ اپنے لیے بھی تو آگے بھیجو بچوں کا الگ اکاؤنٹ تھا کا تم ان کے رازق نہیں ہو نہ تو کوئی تم ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی ہم دیتے تمہارا پیو دے کر کوئی گیا نہ تمہارا پیو تھا تم وہ بھی وہاں سے اور سونا چاندی بھر کے بوریاں اس کو بھی ہم نہ دیا تھا. تم کو بھی ہم دے رہے ہیں تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے ان کا الگ اکاؤنٹ ہے وہ الگ الگ پڑھا کے لائے ہیں ہو سکتا ہے تم اسے امیر چھوڑ کے مار رہے چار دن میں جوئے میں ہرا دے گا وہ اسی پیسے کی وجہ سے کوئی اسے قتل کر دے گا تم امیر بنا کے گئے تھے اسے ہم میں سے کتنے جو موروسی امیر ہیں اور کتنے بڑے جن کے بہت دادا کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا اس کا نام بھی نہیں آتا جو ہم کھا رہے ہیں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا اپنی بھی فکر کرو کون ستا اپنے لیے بھی آگے کچھ بھیجو سطح اللہ مستقات اللہ کا تقوی اختیار کرو تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس میں جب کہ آپ کے اندر دایا بھی موجود ہے میں نے کہا نا کہ یہ تصور کے مر جاتا ہے متقی تب بنتا ہے آدمی جب اسے بیوی بی عورت کی محبت نہ رہے جب اسے پیسے کی محبت نہ رہے جب اچھا کپڑا پہننے کی خواہش نہ رہے جب اس کے اندر اچھے مکان کی خواہش نہ رہے یہ ساری چیزیں مر جائیں تو متقی بنتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے وہ راہب ہو سکتا ہے متقی نہیں ہو سکتا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا متقی نہیں ہو سکتا وہ تو یہ کہ یہ ساری چیزیں اندر ہوں اور پھر سوال آئے کل انکان آبا کم و ابنا کم و افغان کم وہ اذواج کم و اشیرت کم وہ اب والن اس طرف تمہا وہ تجارت ان تفصن اللہ کو من ہوا رسول ہے اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی تو محبت محبت کے سامنے آئے گی قربانی کس چیز کی ہوگی منا کے آباد نہ محبت نے محبت کا امتحان لیا تھا اسماعیل کی محبت جیتتی ہے یا اللہ کی محبت جیتتی ہے وقت آز اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے کیوں خلیل بنا لیا تھا ابراہیم کو محبت ہوگی تو محبت کرنے سے قربان کرو میرے سامنے ہوگی نہیں تو قربانی کس چیز کی طلب کی جائے امتحان کیا ہوگا پاس ہونے پر سرٹیفکیٹ کیا ملے گا وہ حضرت حنزلہ رضیلہ تعالیٰ نے وہ شادی ہوئی ہے پہلا دن ہے غزہ عو میں خبر اڑی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اب یہ صاحب اسے عالت میں اٹھے تلوار لے کر دوڑے میدان عورت کی طرف وہ شہید ہو گئے ان کی لاش نہیں مل رہی ہے صاحبہ نے ڈھونڈا اور بڑی دیر کے بعد اب پہاڑی کی اور میں پانی میں بھیگی ہوئی ملی ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا وہ خون کا غسل کر لیتا ہے اسے کپڑے نہیں دیے جاتے وہ وہی کپڑوں میں دفن ہوتا ہے وہی کپڑے اس کا لباس ہوتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ یہ گاؤں کہاں تھے اور یہ پانی کہاں سے آیا ہے آپ نے فرمایا اس کے گھر والوں سے پوچھے کوئی خاص معاملہ ہے ان کا حالت جنابت میں سے اسی حالت میں دور پڑے ہیں اٹھ کے تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے انہیں کہا جاتا غسیل الملائکہ وہ حمزلہ جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے میں خبر اڑی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اب یہ صاحب اسی حالت میں اٹھائے تلوار لے کر دورے میدان عد کی طرف اور شہید ہو گئے ان کی لاش نہیں مل رہی ہے صحبہ نے ڈھونڈا اور بڑی دیر کے بعد اب پہاڑی کی عورت میں پانی میں بھیگی ہوئی ملی ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا وہ خون کا گسل کر لیتا ہے اسے کپڑے نہیں دیے جاتے وہ وہی کپڑوں میں دفن ہوتا وہی کپڑے اس کا لباس ہوتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ یہ گائے کہاں تھے اور یہ پانی کہاں سے آیا ہے آپ نے برمایا اس کے گھر والوں سے پوچھے کوئی خاص معاملہ ہے انہوں نے کہا حالت جنابت میں تھے اسی حالت میں دوڑ پڑے ہیں اٹھ کے تو فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے انہیں کہا جاتا ہے وسیل الملائکہ وہ حنزلہ جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے امتحان تھا نا پاس ہوئے تو متقی اسی معاشرے میں رہتا ہے بازاروں میں بھی ملتا ہے تجارت میں بھی ہوتا ہے جج بھی ہوتا ہے سپاہی بھی ہوتا ہے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے مولوی بھی ہوتا ہے اور ساری محبتیں اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں میں نے پھر مثال دوہرا رہا ہوں لوگ بعد میں آئے کہ دیکھیں آپ رمضان کے اندر متقی ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ اللہ کی حدود کا پاس کرتے ہیں ذرا ذرا سا مسئلہ پوچھ کے چلتے ہیں آپ دن کو تو جب آپ متقی ہوتے ہیں جب آپ اللہ کی حدود کا خیال کر رہے ہوتے ہیں تو بھوک مر جاتی ہے آپ اس لیے کھانا نہیں کھاتے آپ یا پیاس مر جاتی ہے اس لیے آپ پانی نہیں پیتے یا وہ سیکسل ارد یا یا جنسی بھوک کوئی نہیں ہوتی آپ کے اندر اس لیے آپ رکے ہوئے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے نا اپنی جگہ بلکہ زیادہ ہوتا ہے رمضان کے علاوہ جن چیزوں کو دیکھنے پر دل نہیں کرتا وہ بھی کھانے کو چاہتا ہے آپ کا جی جس کو ڈاکٹر نے تبسی منا بھی پی ہوئی اس کا بھی دل کرتا بس ابھی روزہ پار ہو کر پیپسی میں چھوڑے نہیں مغرب سے پہلے جناب وہ گور کے بعد پروگرام بننے شروع ہوتے ہیں وہ سموسے بننے شروع ہوتے ہیں اور ادھر سی چیزیں آ رہی ہیں ادھر سے چاٹیں بن رہی ہیں کیوں ہوتی ہے سب کچھ بھائی اسی لیے انعام ملے گا آپ کو کہ ہوتے ہوئے آپ نے اللہ کے حکم پر دبا لیا ہے یہ امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے متقی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن الحمد اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے وہ اپنے جذبات کو دبا لیتا ہے کہتا بھائی اللہ نے منع کیا ہے لہٰذا اس کا اس کو ملے گا ہدا کاب و قوائے بابا ہم عمر بیویاں اسی لیے ملیں گی نا یہاں نام ہم کو دیکھ رہے آنکھیں ہٹا لی تھی انعام میں تبھی ملے گی نا دنیا کی خوبصورت عورت کو ترک کیا اس نے جبکہ شیطان نے اسے دیکھنے کی طرف توجہ دلائی اس نے اللہ کا حکم جان کر شیطان کی بات کو رد کر دیا اب اللہ اس کے اعزاز میں اسے اپنی ہم عمر جو ہے وہ ہٹا کرے گا تو متقی آدمی کے اندر یہ ساری ہوتی ہیں اچھے لباس کی بھی ہوتی ہے اگر وہ اچھا لباس پہنتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ حضور میرے اندر اچھا لباس پہننے کی اور بن سنور کے رہنے کی خواہش ہے آپ نے فرمایا ان اللہ یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے اگر وہ حلال سے ہے تو ٹھیک اچھے کپڑے پہنو اگر تمہیں میسر ہے اچھے کپڑے پہنو بن سنور کے رہو داروں کو سنوار کے رکھو بنا لارے کا آلائی کا حق کر متقید اور کنگھی بھی کر کے رہتا ہے آپ نے فرمایا تیرے بالوں کا بھی تجھ پر حق ہے اور اپنے بالوں اور داریوں کو سنوار کے رکھو کنگھی کیا کرو یہود نے یہ کام چھوڑ دیا تھا ان کی عورتیں فاسک ہو گئی تھی بھائی بیوی کے اندر جس طرح آپ کے اندر ایک خواہش ہے نا کہ میری بیوی خوبصورت ہو اس طرح بیوی کے اندر بھی ایک خواہش ہے وہ بھی انسان ہے اب شوہر خود تو بھوت بنا ہوا ہو اور چاہے کہ بیوی اس کی ہور بنی ہوئی ہو تو توازن تو برقرار نہیں رہے گا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھیڑوں کا چھتا کہا ہے جس کی داڑھی مدھی ہوئی تھی اور بڑا بدسورت نظر آ رہا تھا تو متقی تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے ساری محبتیں اس کے اندر ہوتی ہیں دھکے مارنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اللہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتا ہے اتاقا اللہ ہی اتہ قلعہ یا جاللہ مہرا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نظر یہی آتا ہے کہ کوئی مخرج نہیں ہے متقی آدمی جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ملائکہ اللہ کے عشق کا طواف کر رہے ہیں ان کے اندر افرا افراتفری پھیل جاتی ہے دعائیں کرتے ہیں اس طرح فیرون علی احلہ سے بخش دے معاف کر دے اس پر بڑا امتحان آ گیا ہے وہ تو تیرا بڑا ذاکر بندہ تھا ہر وقت ہم یہاں اس کی آوازیں سنا کرتے تھے آج وہ مصیبت میں پھنس گیا ہے اللہ آج اس کی مدد فرما جب مصیبت میں وہ پھنستا ہے سمجھا یہ جاتا کہ کوئی رستہ نہیں ہے پھنس جاتا جب میں لیکن اللہ کی سنت یہ ہے اسی وقت رستہ نظر آتا جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی رستہ نہیں ہے و نہ ہو لا مر وہ سمجھتا ہے اب کوئی پناہ نہیں ہے زمین تنگ ہو گئی وہ رستہ سامنے آ جاتا ہے لیکن آپ اس حال سے اس تک پہنچے تو صحیح نہ دروازے بند تھے نا اب یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا ان کے سامنے اس نے تالے لگائے تھے وزن لا کر ابواب دروازے بند کیے اس نے دروازہ بند نہیں کیا باب بند نہیں کیا روایات میں آتا ہے سات دروازے بند کیا وکالت ہے ہی تلک کالا محاذ اللہ آپ اگر وہیں جو کہہ دیتے اس نے دروازے تو بند کیے ہوئے ہیں میں مجبور ہوں اب کیا کروں مجبوری کی حالت ہے بچہ کی بیوی ہے پھانسی لگوا دے گی مجھے کوئی الزام لگا کے کپڑے پھاڑ کے لہٰذا حالت استرار میں ہوا نہ کرے گا نہیں نہیںالت استرار دروازے پر جا کر ہوگی ابھی یہ جو دس قدمے یہ تو میں دوڑ سکتا ہوں نا حالت استرار نہیں ہے دوڑا دروازوں کی طرف دروازے پر پہنچے دروازہ کھل گیا دروازے تک دوڑنا یوسف کا کام تھا دروازے کھولنا کام اس کا نہیں تھا کام تو اس کا تھا جو کہتا ہوا میں یک تک اللہ یا جو اللہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا اللہ نے اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایگزٹ رکھا ہوتا ہے دوڑے ہیں دروازے کھل گئے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک دفعہ ادمی چلا جائے تو ایریا فور کے علاوہ اور کوئی رستہ ہے نکلنے کا اللہ نے بتایا وہاں بھی میں نے رکھا ہوا تھا ایگزٹ جب اس نے تصویر کی تو اللہ نے مچھلی کو جاؤ باہر اس کو چھوڑ کے آؤ دہی اس نے اگل دیے رستہ تھا آپ دیکھیں دروازہ ہے جو آٹومیٹک کھلتا ہے اب تو بہت عام ہو گیا ہے ایئرپورٹ پہ بھی لگا ہوا ہے مختلف بلڈنگ میں بھی لگا ہوا ہے بینکوں میں بھی لگا ہوا ہے اس کا اپنا ایک فوکس ہے آپ آپ سر پہ کرو گے اچارا کلا کھل جاؤ کھل جاؤ میں مجبور ہوں کھل جاؤ کھلو گا وہ اس کا فوکس میں تو ہے پھر دیکھو وہ کھلتا کیسے تم یہ سمجھو گے کہ اب تک کر لگنے والی ہے دروازے کے ساتھ یہ کھلا نہیں لیکن تم جب آؤ گے دو قدم دور ہو گئے دیکھو کھلتا نہیں کھلتا حال سے اس طرح دور سے کرو اگر شور مچا رہے ہو تو رب جانتا ہے اس جگہ یہ کرتا دیکھ دیکھ دیکھ دروازہ کھلتا نہیں کھلتا جب وہ وعدہ کرتا وہ میں یہ اللہ یہ جان جو اللہ کا تکوا اختیار کرتا اس نے اس کے لیے مخرج رکھا ہوتا ہے چاہے اسے نظر آئے نہ آئے دنیا سے نظر آئے نہ آئے اس نے ایگزٹ رکھا ہوتا ہے یہ ہے <تصفح> تکوا بازار جاؤ تو ساتھ لے کر جاؤ ٹٹول کے چلو گھر سے زیادہ راہ لے کر چلو حج پہ جاؤ تو ساتھ کام پہ جاؤ تو ساتھ تجارت کرنے جاؤ تو ساتھ بی بی بچے لے کر آؤٹنگ کے لیے نکلو تو ساتھ یہ ہے تکوا تمہارے نفس کی بریک خواہشوں پر کنٹرول یہ مرتی نہیں ہے ساتھ رہتی ہیں مرتے دم تک ان کے ہوتے ہوئے کنٹرول رکھو اپنے اوپر اسی کا انعام ہے اور جتنے ہم رمضان میں ہوتے ہیں ایک مہینہ باقی گیارہ مہینے مشکل ہیں کھانے پینے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہوتی تھوڑی سی پابندیاں ہوتی ہیں باقی اگر ہم گیارہ مہینے بھی گزارنے اس طرح یا گیارہ سال مشق کر کر کے گیارہ سال گیارہ مہینے ہو جاتے ہیں رمضان کے گیارہ مہینے کی مشق کر کے ہمارے اندر اگر بکیا گیارہ مہینے اسی طرح گزارنے کی استعداد پیدا ہو جائے تو ہمارے روزے کامیاب ہو گئے ورنہ ہم ایڈونچر کے طور پر روزے رکھتے ہیں کہ یار یہ بھی بارہ مہینوں میں ایک مہینہ آتا ہے بڑی رونق ہوتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے راتیں جاگتی ہیں دن سوتے ہیں بس ڈیڑھ سال ہم لیتے کیا آپ پر یہ حصل کروائی جاتی ہے کہ اے ایمان والو بکیا بارہ مہینے بھی اسی طرح اللہ سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے جس طرح حلام کھانا کھانے سے روکے ہوئے اسی طرح حرام کھانے سے بھی رکنا ہے جس طرح حلام بیوی سے روکے ہوئے ہو اسی طرح حرام عورت سے بھی بچنا ہے جس طرح حلام پانی نہیں پی رہے اسی طرح حرام شراب بھی نہ پینا یہ ریہرسل کروائی جاتی ہے پتہ نہیں کیسی ریہرسل ہم لوگ کرتے ہیں کہ والے دن سے ہی پھر میٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں؟ تو مقصد تو یہ ہے کورسز اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ آپ جب فیلڈ میں جائیں تو ان پر عمل کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اور داوار سنگریل لاروپ دلانا ہے